جی سبق نمبر اکیس عداص الحادی والعشرون چلیے جی ہاں ٹھیک ہے تو الفاظ کیا معنی ہے چلیے جی بتایا لفظ آئندہ آئندہ کے متعلق آپ اچھے انداز میں اچھے انداز میں سمجھ چکے ہیں علم النحب کے اندر کہ آئندہ کس کے لیے آتا ہے پاس ٹھیک ہے قریب ہونا پاس ہونا آئندہ پاس ٹھیک ہے جی اپنے اپنے مائک چیک کر لیجئے اسکائپ والے اور آئندہ کس کے لیے آ رہا تھا آپ لوگوں نے علم الناحب میں بھی پڑھا ہے آئندہ کس کے لیے پاس کے لیے قریب کے لیے ٹھیک ہے کہ میرے پاس ہے کوئی چیز ملکیت کا دعویٰ ہو جس میں وغیرہ وغیرہ یا کسی چیز کے قریب ہونا آئندہ دوسرا لفظ ہے آج کے سبق میں دوسرا لفظ کیا ہے بینہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں ٹھیک ہے انا انا اناندہ یا انا بینا یمینش مالین میں دائیں بائیں کے بیچوں بیچ ہوں ٹھیک ہے تو بینہ کا کیا معنی ہے درمیان درمیان میں ہونا اس کے بعد دو لفظ اور ہیں امام اور وراء امام سامنے کو اور وراء آ پیچھے کو ٹھیک ہے یعنی بیک سائڈ اور فرنٹ سامنے اور پیچھے امامہ وا آ ٹھیک ہو گیا یہ چار الفاظ ہیں سب سے پہلے آئندہ اس کا معنی پاس کے کسی چیز کا پاس ہونا یا کسی چیز کے پاس ہونا بینا کا معنی درمیان کہیں ہے کا معنی سامنے کے اور ورا اور خلفہ کا معنی پیچھے کہیں تو اب دیکھیے نی چار الفاظ کو لے کر سب سے پہلے الدرس صلی الحدی سبق نمبر اکیس آئندہ انا عند باب باب کسے کہتے ہیں دروازے کو کہتے ہیں تو میں دروازے کے پاس ہوں انا آئند میں دروازے کے پاس ہوں وہ انت آئند ابھی آپ کے ساتھی نے بتایا کہ نافذہ کسے کہتے ہیں کھڑکی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو میں کھڑکی کے پاس ہوں وہ خالد العین دسبورہ اسب بورہ کیسے کہتے ہیں رول نمبر بارہ آپ بتائیں جلدی سے زیادہ آپ سے ہی پوچھوں گا بھی اسب بورہ کیسے کہتے ہیں جی اسبورہ ہاں بالکل دونوں وہ تو ہو گیا میں نے کہا تو لکھی ہو یہ بارت ہے ہاں تختہ سیاح بلیک بورڈ ہے وہ خالد, خالد جو ہے جزاک اللہ خیر خالد کس کے پاس ہے بلیک بورڈ کے پاس ہے اسبورہ بلیک بورڈ آئی نہ انا اب سوال و جواب اسی سے متعلق اے نہ انا میں کہاں ہوں ٹھیک ہے میں کہاں ہوں ای کہا؟ میں. میں کہا ہوں تو آگر سامنے والے کہتے ہیں انتا عند الباب آپ دروازے کے پاس ہو اینہ انتا تم کہاں ہو انا عند النافذہ میں کھڑکی کے پاس ہوں اینہ خالد خالد کہاں ہے خالد انعند السبورہ خالد بلیک بورڈ کے پاس ہے یہ تو ہو گیا اندہ کا استعمال اس کے بعد دیکھیں جی بینہ بینہ کا استعمال ہوگا بینہ کس کے لیے آتا ہے درمیان کے لیے خالد ان بین عابد و محبودن خالد جو ہے وہ عابد اور محمود کے درمیان ہے ٹھیک ہے یعنی خالد بھی ایک بندے کا نام ہے عابد بھی ایک بندے کا نام ہے محمود بھی ایک بندے کا نام ہے تو یہ کل تین لوگ ہیں تو جملے کے اندر یہ بتایا ہے جی درمیان کے لیے ٹھیک ہے بیچو بیچ درمیان تو میں خالد بین عابد و محمود خالد جو ہے وہ عابد اور محمود کے درمیان ہے ٹھیک ہے آگے ہے انت بے نہ و جمال یہ بھی دو نام ہے ہلال اور جمال انتا تم بینال جمال اور جمال کے درمیان ہو انا بین حامد و سعید میں حامد اور سعید کے درمیان ہوں سالم ان بین شریف و, و جمیل اور سالم جو ہے وہ شریف اور جمیل کے درمیان ہے تو آپ کو بتانا لفظ بین ہے اب سوال جواب دیکھیے ائین خالد خالد کہاں ہے خالد بین عابد و محمود خالد جو ہے عابد اور محمود کے درمیان ہے اعین انتا تم کہاں ہو بین بینال و جمالن میں حلال اور جمال کے درمیان ہوں اینہ انا میں کہا ہوں انت بین حامد و سعید تم حامد اور سعید کے درمیان ہو امامہ وراء آخر میں دو لفظہ آ رہے ہیں اب امامہ وراء تو امامہ کا کیا معنی ہے رول نمبر چھے امامہ کا کیا معنی ہے رول نمبر چھے جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہیں پر تو سامنے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر امامہ کے معنی ہیں سامنے تو ورا کا کیا معنی ہے رول نمبر سولہ وار آ کا کیا معنی ہے جلدی سے بتا دیجئے رول نمبر سولہ جی جی پیچھے ٹھیک ہے ورا پیچھے ٹھیک ہے امامہ سامنے وراء پیچھے تو زعید العمام خالدن زید خالد کے سامنے ہے وہ محمود سعیدن اور محمود جو ہے وہ کیا ہے سعید کے سامنے ہے وہ ہلال وراء جمالن کے ہلال کہاں ہے وہ جمال کے پیچھے ہے شاہد وراء خالدن شاہد جو ہے وہ خالد کے پیچھے ہے وہ انا ورا اکا اور میں آپ کے پیچھے ہوں وَأَنْتَ عَمَامِ اور آپ میرے سامنے ہو تھیکے اب سوالو و جو جواب دیکھئے مَنْ عِنْدَكَ آپ کس کے پاس ہو تھیکے من عِنْدَكَ نہیں آپ کے پاس کون ہے تھیکے مَنْ کون ہے عِنْدَكَ آپ کے پاس تو آپ کے پاس کون ہے عِنْدِ عَابِد میرے پاس عَابِد ہے مَنْ وَرَىٰ اَقَ آپ کے پیچھے کون ہے انت ورائی آپ میرے پیچھے ہو من امام کا آپ کے سامنے کون ہے شاہد امامی شاہد میرے سامنے ہے من اماما خالدن خالد کے سامنے کون ہے زیدن خالدن زید زید کیا ہے خالد کے سامنے ہے ممورا الباب دروازے کے پیچھے کون ہے سعید الورا الباب سعید جو ہے وہ کیا ہے دروازے کے پیچھے ہے جی عام دھم بر سر مقصد یقیناً آپ لوگوں نے جملے تیار کر کے آئے ہوں گے میں اپنے والد کے پاس ہوں میں اپنے والد کے پاس ہوں یہ آپ کو اس کی عربی بنا کے بتا رہے ہیں جی رول نمبر سولہ واہ جی واہ میں اپنے والد کے پاس ہوں بتا سکیں گے اس کی عربی میں اپنے والد کے پاس ہوں جی اس کی عربی بنا دیں تو مزہ آ جائے گا آج تو کمال ہو جائے گا ماشاء جی جی. زبردست. زبردست. ماشاء اللہ. ما اللہ بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے بہت خوب بہت خوب میں اپنے والد کے پاس ہوں انآہ والدی دانت دے سکتے ہیں آپ سب ان کو تمام ثقائب والے ان کو داد دے سکتے ہیں اور مکسلر والے بھی داد دے سکتے ہیں ان کو دیکھیے جنہوں نے عربی کا جملہ بنایا ہے اور زبردست جملہ بنایا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالی مزید میں ترقی نصیب فرمائے جی اگلا جملہ ہے خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں جی رول نمبر پندرہ رول نمبر پندرہ بتائیے خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے جی جلدی بتا دیں تو معامین کہنے میں لگے ہوئے اللہ کے بندے جلدی بتاؤ خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے اس کی عربی پوچھی ہوگی آپ سے رول نمبر پندرہ خالدن اپنے پڑوسی کے پاس ہے اپنے ٹھیک ہے تو یہ کیا آئے گا خالد اندا جاری اند جار کا کا مطلب ہوگا کہ آپ کے پڑوسی کے پاس ہے تو خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے کیا مطلب ایندا جاری اپنے پڑوسی کے پاس خالدن آئندہ جاری ہی اپنے پڑوسی کے پاس اچھا جی شاگرد استاد کے سامنے ہے شاگرد استاد کے سامنے ہے جی آپ بتا دے رول نمبر بارہ اس کا جملہ بنا دیجئے شاگرد استاد کے سامنے ہے جی بتائیے جلدی سے ٹائم کم سبق زیادہ شاگرد استاد کے سامنے ہے رول نمبر دس ات المیزو ہوں امام التاذ ٹھیک ہے تلمیزو ذال کے ساتھ لکھا جاتا ہے ات المیزو امام, امام الستاز نہیں الستاذ الف اور پھر لام الف لکھنے کے بعد اس کے بعد پھر استاذ تو سین تعلیف زار لکھا جائے گا ٹھیک ہے ٹائپنگ کی غلطی ہے جملہ ٹھیک ہے ماشاء الله اچھا جی رول نمبر دس آپ بتائیں ذرا کہ محمود شاہد اور خالد کے درمیان ہے محمود شاہد اور خالد کے درمیان ہے رول نمبر دس جی دیکھو یار کیوں پریشان کر رہے ہو سب کو اپنے مائک تو چیک کر لیں سب جی رول نمبر دس کہاں غائب ہیں آپ رول نمبر, دس رول, نمبر دس رول نمبر دس رول نمبر دس رول نمبر دس نہیں ہے تو بس چلیے جی آگے چلے جاتے ہیں رول نمبر چھ آپ بتائیے گا ذرا محمود شاہد اور خالد کے درمیان ہے رول نمبر چھ بتا رہے ہیں جی اتنی دیر میں جی لکھا ہے تو آپ نے دو جملے لکھے ہوتے صحیح کہہ رہا ہوں کبیرا محمود ان بین شاہدین و خالدین ٹھیک ہے زبردست ہو گیا ماشاء اللہ بہت اچھا بہت خوب جزاک اللہ خیر اچھا جی جمیل تم کہاں ہو جمیل تم کہاں ہو اس کا جملہ بنا رہے ہیں جی رول نمبر 4 رول نمبر 4 اس کا جملہ بنا رہے ہیں جی جمیل تم کہاں ہو جی جی جمیل تم کہاں ہو رول نمبر چار اللہ اکبر کبیرہ جمیل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیر و حسن الجا اچھا جی جمیل تم کہاں ہو گیا جناب <providingarsh> <analysis> میں آپ کے سامنے ہوں جناب میں آپ کے سامنے ہوں اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر تین ہوں چلے گا رول نمبر تین بتائیے جناب میں آپ کے سامنے ہوں جناب میں آپ کے سامنے ہوں کیا ہوا مشکل ہے ہی کہاں ہے رول نمبر تین رول نمبر تین چلیں آپ بنا دیں کون ہی؟ بنا دو آپ بنا دو آ گئے اب وہ نہیں بنانے دو رول نمبر تین جی جی اللہ کبر کبیرا <laughs> زبردست زبردست زبردست جناب میں آپ کے سامنے ہوں اس کا جملہ بنایا ہے رول نمبر تین نے جناب انا اما زبردست بہت اچھا لیکن جناب کے لیے چونکہ اردو میں استعمال ہونے والا ہے جناب تو یہ عربی میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا یہ تو اردو ہے ظاہر عربی کی اپنی زبان ہے اچھا ہے باقی جملہ تو آپ نے اچھا بنایا تو جناب کے لیے آپ المحترم کا لفظ لکھ دیں المحترم ٹھیک ہے المحترم یہ استعمال ہوتا ہے صاحب کی جگہ پر جیسے ہم لوگ اردو بھی کہتے ہیں مولانا صاحب مفتی صاحب قاری صاحب فرما وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے المحترم تو آپ یوں کہہ دیں المحترم انا امامک جناب میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہے یا سید بہت زبردست سیدی بھی بہت اچھا ہے بالکل بالکل سیدی بالکل ٹھیک ہے سیدی انا عمامک بالکل بہت اچھا رول نمبر بارہ بہت خوب اچھا جی بھائی جان مسجد کہاں ہے زبردست جی بالکل اس سے اور کیا داد دے دی نا آپ کو بہت زیادہ بالکل بہت اچھا بہت خوب آگے سوال ہے بھائی جان مسجد کہاں ہے تو رول نمبر ایک اس کا جملہ بنا دیں رول نمبر بارہ کو سارے دانت دے سکتے ہیں ویسے دانت بنتی ہے ویسے رول نمبر بارہ کی جناب کے لیے سیدی ہے کہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آیا رول نمبر ایک بھی چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو بہی جان عقی الکریم عقی الکریم عین المسد تو کیا آئے گا عقی الکریم عقی میرے بھائی ٹھیک ہے رول نمبر کا ٹھیک ہے ہاں عقی الکریم بھی ساتھ میں لگا دیں بھائی جان ٹھیک ہے عقی الکریم اخی الکریم عین المسجد مسجد کہاں ہے جواب ہے مسجد آپ کے سامنے المسجد الام کا المسد الام کا تب چند جملے سن لیجئے بس اب وقت بھی اوپر ہو رہا ہے تو میں جو جو جملے بیچ میں نہیں ہوئے ان کا میں اردو ترجمہ عربی ترجمہ کر دیتا ہوں دیکھیے گا ذرا شاہد محمود کے پیچھے ہے شاہدن وراء آ ٹھیک ہے شاہد الورا میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے مدرستی مدرستی امام المسجد ٹھیک ہے مسجد کے سامنے ہے تو مدرستی میرا مدرسہ امام المسجد مسجد کے سامنے ہے پھر آگے ہو گیا جمیل تم کہاں ہو جناب میں آپ کے سامنے ہو جمیل اینہ انت ٹھیک جمیل العین انتا جناب میں آپ کے سامنے ہوں سیدی انا امامت بھائی جان مسجد کہاں ہے مسجد آپ کے سامنے ہو گیا اردو میں ترجمہ کریں کیے دیتا ہوں ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا سب ساتھی جی مجھے نہیں ملا خیر جو بھی ہوا آپ نے اچھا ترجمہ کیا ہوگا بہت اچھا اردو میں ترجمہ کیجیے خالد الخلف الجدار خالد جو ہے وہ جدار کہتے ہیں دیوار کو دیوار کے پیچھے ہے خلفہ بھی پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے الحدیقہ تو کیسے کہتے ہیں باغ کو کہتے ہیں امام البیت گھر کے سامنے ہے باغیچہ الحدیقہ باغیچہ باغ کس کے امام البیت گھر کے سامنے ہے مکتب المدیر امام المکتبت کے جو ہے نا کیا نام اس کا مدیر کا دفتر محتم صاحب کا دفتر جو ہے ٹھیک ہے مکتبۃ مکتب المدیر امام صاحب کا دفتر امام المکتبتی مکتبہ جو کتابوں کا کتب خانہ ہوتا ہے کتب خانے کے سامنے ہے تو مکتب المدیر امام المکتبتی محتم صاحب کا دفتر کتب خانے کے سامنے ہے الستاد البینۃ اللہ استاد بینطلباء کے درمیان میں ہے بیتی ورا احاد اشاریہ میرا گھر اس روڈ کے پیچھے ہے بیک سائڈ پہ ہے المدرسا تو مدرسہ جو ہے اس عمارت کے پیچھے ہے, وہ. وہ ہے؟ مدرسہ جو ہے نا اس عمارت کے پیچھے ہے آہ آہ. الخادم خادم داخل الغرفہ خادم جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے داخل اندر اور خارج باہر غرفہ کمرہ الخادم و خادم جو ہے نوکر جو ہے وہ کیا ہے کمرے کے اندر ہے دار ورا المد رسط کہ طلباء کا گھر یا کیا کہتے ہیں اس کو ہاسٹل کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے طلباء کا ہاسٹل جو ہے وراء المد مدرسے کے پیچھے ہے الحمام وراء المرحاز غسل خانہ جو ہے وہ بیت الخلاء کے پیچھے ہے المرحاز بیت الخلاء تو اردو کے عربی کے اندر بیت الخلاء کے لیے بیت الخلاء بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اور میرے بھی استعمال ہوتا ہے فاطمہ تو قریب تو من الواء من فاطمہ جو ہے وہ والدہ کے قریب ہے قریبۃ من الوالدِ والدہ کے قریب ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اگلا سبق ہے ادرسستانی اور اشرون سبق نمبر بائیس اس کے الفاظ کے معنی آپ نے اور تمرین حل کر کے آنی ہے ان ٹھیک ہے جی الفاظ کے معنی اور تمرین یاد کر کے آنی ہے ٹھیک ہے اور آپ سمجھ میں آئی نا بات سب کو اگلے سبق کی سبق نمبر بائیس کی تمرین الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد کر کے آنے ٹھیک ہے اور سب ساتھیوں نے ہنسی خوشی پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور کسی کی کوئی بات اگر کسی کو ناگوار گزری ہو تو ایک دوسرے سے درگزر کر لیا کرو اگنور کر لیا کرو ٹھیک ہے اور میری بھی اگر کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگتی ہو تو معاف کر دیجیے گا میں حضرت خواہ ہوں آپ سے ٹھیک ہے نا تو ویسے بھی عادت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی انسان رات کو سوتا ہے تو رات کو سوتے وقت ویسے بھی انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن کے اس کے امال کیسے گزرے اس پہ یہ ہے کہ اگر کوئی برے امال ہوئے تو ان پر ندامت ہونی چاہیے اور اگر کوئی اچھے اعمال ہوں تو پر اللہ تعالیٰ کا چیز کو زائد رکھ لیں کہ جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو سب لوگوں کو اپنی خطائیں معاف کر دیا کریں کہ کسی نے آپ کا حق مارا ہے یا کچھ بھی کیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہر کسی کو معاف کر دیا کریں کہ میرے اوپر اگر کسی کا حق بھی ہے کچھ بھی ہے تو میں نے سب کچھ سب کو معاف کیا ایک اچھی عادت ہے یہ اگر آپ کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کبھی کسی کے کو کوتائیں رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے کی توفیر دے دیتے ہیں تو جب بھی سونے لگے ہیں ایک تو اپنا مراقبہ ہو نمبر ایک ٹھیک ہے دن کے اعمال کا کم از کم دو تین منٹ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ میرا دن کیسے گزرا میں نے اچھے عمال کون سے کیے برے کون سے کیے اور ساتھ ساتھ سونے سونے سے پہلے کیا ہے اپنے تمام ساتھیوں کو یا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کے ساتھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ میرے اوپر جس کا بھی کوئی حق تھا جو بھی کچھ تھا جس کی بھی کوئی مجھے بات بری لگی میں نے اسے کیا کیا معاف کیا ٹھیک ہے اپنے من ہی من میں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر اسے اس کا حق معاف کر دیا کریں اور پھر ان باتوں کو بار بار دہرایا مت کیجیے یہ ویسے ایک عام جنرل بات ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے اوپر آپ لوگ نصف فٹ کیجیے بالکل بھی کیا ہے ایک تو کیا کرنا ہے مراقبہ کہتے ہیں اسے ایک تو وہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ سب کو معاف کر کے سویا کریں سب کو معاف کر کے سویا کریں دو میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں باخر دعوانا الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دعا میں یاد رکھیے گا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت کچھ کچھ ٹھیک نہیں ہے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم